اچھا پیری مریبی کا سلسلہ کہاں سے شروع ہوا خود نبی کریم علیہ السلام سے شروع ہوا صحابہ کرام سب مرید تھے اور ان کے پیر نبی کریم علیہ السلام سلام بیت کیا کرتے آتے وہ فرما بیت کرو کہ سچ بولو وہ سچ بولنے کی بیت کرتے آن کر کے ایک تو وہ ہے کہ حضور علیہ السلام نبی تو تو کوئی شک کی گنجائش مگر سب سے حضور علیہ السلام بیت لیا کرتے تھے کبھی کبھی کوئی معاملات یا واقعات یا مسائل پیش ہو مسلم قرآن مجید میں ذکر ہے حضور علیہ السلام السلام اس تناظر میں دیکھیے مکہ مکرمہ سے منورہ سے مکہ مکرمہ فتح نہیں ہوا تو آپ احرام بان کر اپنی جماعت کے ساتھ مدین منورہ سے آ عمرہ امرا کرنے کے لیے خدے بیا میں حضور نے قیام فرمایا حضرت عثمان کو مکہ کے لوگوں کے پاس بھیجا کہ جا کر وہ حضور علیہ السلام کی جانب سے سفارتی کام انجام دیں اور مکہ کے سرداروں سے مذاکرات کر مذاکرات کیا چونکہ حالات آپس میں کشیدہ لہذا وہ حضرت عثمان غلی رضی اللہ عنہ جا کر مکہ کے چودھری کفار مشرقین سردار ان کو یہ بتائیں کہ دیکھو ہمارے نبی علیہ السلام مکہ میں آ رہا ہمارا پروگرام تم سے لڑنے کا نہیں نہ جنگ کا ہم احرام بان کر آ رہے ہیں سیدے خانے کابے کا طباف کریں گے اور چلے جائیں گے مذاکرات ہوئے دیکھو تم تو کعبے کا طباف کر دو لیکن تمہارے نبی اور تمہارے نبی کے ساتھ جو جماعت ان کو اجازت نہیں کہ وہ کابے کا طباف کریں اللہ اکبر ایمان ہو تو ایسا ای ہو تو ایسا کوئی اپنے نبی پہ فرفتہ ہو تو ایسا کعبہ جس کو فرمایا گیا کہ جو آدمی کابے کا طباف کرے اس کو ساٹھ نیکیاں ملتی کابے کے سامنے جو نماز پڑھے نماز کا سواب الگ وہ چالیس نیکیوں کا مستحد اور جو کابے کو کچھ نہ پڑھے دہن سے نہ تلاوت نہ درو شریف نہ کچھ خالی کابے کو آنکھ سے دیکھے تو بیس نیکیوں کا مستحب हा? لیکن حضرت عثمان نے فرما تم جب ہمارے آخا کو اجازت نہیں دیتے طباف کرنے کی تو میں تو طباف نے کہا تم کر ل تمہارے سے کوئی اختلاع تم کعبے کا تواف کر لو چلے جاؤ نہیں جب تم ہمارے آقا کو تواف کی اجازت نہیں دے تو میں طواف نہیں کرتا منع کر دیا نہیں کیا عمرہ اور چلے آئے ادھر حضرت عثمان کو آنے میں دیر ہو گئی صحابہ میں کانا پسی شروع ہو گئی کہ کیا ہوا اب تک نہیں آئے حضرت عثمان علیہ الان کہا اگر انہوں نے حضرت عثمان کے ساتھ کچھ کیا یا ان کی اگر نیت خراب ہو تو آخری دنگ تک ہم گڑیں گے ایک درخت کے نیچے حضور جلوہ کر سب نے حضور سے بیٹھ کی کفار مکہ سے